جزاک اللہ خیر ر مدینہ امید ہے انشاءاللہ شاء آپ تمام بھائیوں کو میری آواز آواز آ رہی ہوگی اور آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے خوش و خرم ہوں گے اللہ رسول کی یاد میں زندگی بسر ہو رہی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی یاد میں زندگی گزارنے اور غم مصطفیٰ ہی میں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے آمین شاء اللہ تبارک وطلا حسب معمول درس قرآن ہوگا الحمد للہ رب رحمان یا رسول اللہ علی وسکا یا حبی والسلام کا یا نبی اللہ ع اللہ سی یا سیدی یا يا یا يا یا يا عربي یا یا یا حبیبی या قبیبی, या رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پندرہواں سپارہ ہے اور سورہ بنی اسرائیل سے متعلق انشاءاللہ آج آخری درس قرآن ہے اور آیت نمبر پچاسی سے ہم درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی میرا رب ارشاد فرما رہا ہے اور تم سے روح کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا اس آیات مقدسہ میں قریش مشورے کے لیے جمع ہوئے کر رہا ہوں اور ان میں باہم گفتگو یہ ہوئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں رہے ہیں اور کبھی ہم نے ان کو صدق و امانت میں کمزور نہیں پایا کبھی ان پر توہمت لگانے کا موقع ہاتھ نہ آیا اب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو ان کی سیرت اور ان کے چال چلن پر کوئی عیب لگانا تو ممکن نہیں ہے یہود سے پوچھنا چاہیے کہ ایسی حالت میں کیا کیا جائے اس مطلب کے لیے ایک جماعت یہود کے پاس بھیجی گئی یہود نے کہا کہ ان سے تین سوال کرو اگر تینوں کے جواب نہ دیں تو وہ نبی نہیں اور اگر تینوں کا جواب دے دیں جب بھی نبی نہیں اور اگر دو کا جواب دے دیں ایک کا جواب نہ دیں تو وہ سچے نبی ہیں وہ تین سوال یہ ہیں اصحاب قحف کا واقعہ ذلقرنین کا واقعہ اور روح کا حال چنانچہ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحاب کہف اور حضرت ذلقرن کے واقع آگ تو مفصل بیان فرما دیئے اور روح کا معاملہ ابہام میں رکھا جیسا کہ قوریت میں مبہم رکھا گیا تھا قریش یہ سوال کر کے ظاہر نادم ہو گئے اس میں اختلاف ہے کہ سوال حقیقت روح سے تھا یا اس کی مخلوقیت سے جواب دونوں کا ہو گیا اور آئس میں بھی یہ بتا دیا گیا کہ مخلوق کا علم علم, علم الہی کے سامنے قلیل ہے بہرحال تو یہ ہے اس آیت پاک سے متعلق کچھ تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے دیکھیے روح کا لغوی اور اصطلاحی معنی اگر ہم اس بارے میں بات کریں تو قرآن اور حذیذ میں روح کا کئی بار ذکر آیا ہے اور اس کا کئی معنی پر اطلاق کیا گیا ہے اور اس کا غالب اطلاق اس چیز پر ہے جس کے ساتھ جسم قائم ہے اور جس کے سبب سے جسم میں حیات ہے اس کے علاوہ اس کا اطلاق قرآن وحی رحمت اور جبرائیل پر بھی کیا گیا ہے اور حضرت علامہ عینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ روح خون ہے اور اس کی تعریف میں ستر قول ذکر کیے گئے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ آیا روح اور نفس ایک ہی چیز ہے یا نہیں زیادہ صحیح یہ ہے کہ روح اور نفس متغیر ہیں نفس انسانی وہ چیز ہے جس کی طرف ہم میں سے ہر شخص میں یا ہم سے اشارہ کرتا ہے اور اکثر فلاسفہ نے روح اور نفس میں فرق نہیں کیا انہوں نے کہا کہ نفس لطیف بخاری جوہر ہے اسٹیم اور باب کی طرح جو حیات حق اور حرکت ارادیہ کی قوت کو حامل ہے وہ اس کا نام روح حیوانی کہتے ہیں اور یہ نفس ناطقا اور بدن کے درمیان واسطہ ہے حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ روح ایک جوہر حادث ہے جو بھی نفسی ہی قائم ہے غیر متحیر ہے یعنی وہ جگہ نہیں گرتا وہ جسم میں نہ داخل ہے نہ خارج ہے وہ جسم سے متصل ہے نہ منفصل ہے اور ایک قول یہ ہے کہ روح جسم کی صورت کی طرح ایک لطیف صورت ہے اس کی دو آنکھیں دو کان دو ہاتھ دو پیر ہیں اور جسم کے ہر عزو کے مقابلے میں اس کا ایک عزو لطیف ہے اور ایک قول یہ ہے کہ وہ انسان کے بدن میں ایک لطیف جسم ہے اور اس کا انسان کے جسم میں اس طرح حلول ہے جس طرح گلاب کے پانی کا گلاب میں حلول ہوتا ہے تو حکما اور علماء متقدمین متاثرین کا روح کی تعریف میں بہت اختلاف ہے علامہ میر سید شریف جرجانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ روح انسانی ایک ایسی لطیف چیز ہے جس کو علم اور ادراک ہوتا ہے اور وہ روح حیوانی پر سوار ہوتی ہے وہ عالم امر سے نازل ہوئی ہے عقلیں اس کی حقیقت کا ادراک کرنے سے عادر ہیں اور یہ روح کبھی بدن سے مجرد ہوتی ہے اور کبھی بدن سے متعلق ہوتی ہے اور اس میں تصرف کرتی ہے تو روح کی موت کی تحقیق کے بارے میں علامہ ابن قیم عمل رحم لکھتے ہیں کہ آیا روح پر موت آتی ہے یا نہیں اس مسئلے میں بھی علماء کا اختلاف ہے بعض علماء نے کہا کہ روح پر بھی موت آتی ہے اور وہ موت کا ذائقہ چکھتی ہے اور ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور دلائل سے ثابت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہے گی جیسا کہ سورہ رحمان میں بھی ہے کل من علی حسان وجب کا وجہ رب الجلال کا ہر وہ چیز جو زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے صرف آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی جو گزرگی اور عزت والی ہے کلو شائع ہالکم اللہ وجہ سورہ قصص میں فرمایا کہ اس کے چہرے ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے تو قرآن کریم میں واضح ہے کہ اللہ کے سوا سب کو موت آنی ہے تو جب ملائکہ پر بھی موت آئے گی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روح پر موت نہ آئے تو محققین کی کا کہنا ہے کہ ارواح پر موت نہیں آئے گی کیونکہ ارواح کو بقا کے لیے پیدا کیا گیا موت صرف ابدان پر آئے گی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بکثرت احدیث سے ثابت ہے کہ موت کے بعد جب روحوں کو دوبارہ ان کے اجسام میں لوٹا دیا جائے گا تو پھر ان کو جو عذاب یا ثواب ہوگا وہ دائمی ہوگا اور اگر روحوں پر موت آتی تو ان کا ثواب یا عذاب دائمی نہ ہوتا آل عمران میں فرمایا گیا جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہر جس مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں اپنے رب کے پاس سے رزق دیا جاتا ہے وہ اللہ کے دیئے ہوئے فضل سے خوش ہیں اور ان لوگوں کے متعلق خوش ہو رہے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے اس پر کہ انہیں نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے سبحان اللہ جسم کی موت کے بعد روح کا مستقر روح کا حادث اور مخلوق ہونا نفس روح ایک چیز ہے یا الگ الگ نفس امارہ لبامہ مطمئنہ کی تعریف عالم خلق اور عالم امر یہ تمام بحثیں اس آیت کے تحت ہو سکتی ہیں یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم تھا یا نہیں وہ علامہ ابن حجر اصقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابن جرید طبنی نے حضرت سید النا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس قصے میں روایت کیا ہے کہ انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ روح کو کس طرح عذاب دیا جائے گا جبکہ وہ جسم میں ہے اور روح تو صرف اللہ تعالی کی طرف سے ہے تو یہ آج ناظر ہوئی بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صد اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت پر مطلع نہیں کیا بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مطلع فرمایا ہو اور آپ کو یہ حکم نہ دیا ہو کہ آپ ان کو مطلع فرمائیں اور حضرت علامہ سیوتی اور علامہ قفتلانی رحمۃ اللہ علمہ نے بھی یہی لکھا ہے اور حضرت علامہ بدر الدین آئنی حنفی علیہ الرحمٰ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ آپ کو روح کا علم نہ ہو اور یہ کیسے ممکن ہے جب کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں اور تمام کائنات کے سردار ہیں اور اللہ تعالی نے آپ پر یہ احسان فرمایا ہے کہ آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جس, کو جس کا آپ کو علم نہ تھا اور یہ آپ پر اللہ تعالی کا فضل عویم ہے حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل سے روح کا علم نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا علم ایک اور نور سے حاصل ہوگا جو نور عقل سے اعلی اور اشرف ہے اور یہ نور صرف عالم نبوت اور رسالت میں ہوتا ہے اور اس نور کی نسبت عقل کے ساتھ ایسی ہے جیسی عقل کی نسبت وہم اور خیال کے ساتھ ہے کیا بات ہے خدا کی خدا سبحان اللہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام فلاسفہ اور متقلمین بھی روح کو جانتے ہیں بس اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ میں روح کو نہیں جانتا تو یہ آپ کی شان کے خلاف ہے اور لوگوں کو آپ سے دور کرنے کا باعث ہے بلکہ روح کے مسئلے مسئلہ صلا تو ایک عام انسان کے لیے بھی باعث تحقیر ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام علماء سے بڑھ کر عالم اور تمام فضلاء سے بڑھ کر فاضل ہیں انہیں مسئلہ روح کا علم نہ ہو اللہ تبارک تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا رحمان نے قرآن کا علم دیا آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ آپ کو بتلا دیا اور یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے اور فرمایا آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کی علم میں زیادتی فرمائے العقبی علما اور قرآن کی صفت میں فرمایا کہ ہر خشک و چیز کا ذکر قرآن میں ہے اور رسول نے یہ دعا کی اے اللہ ہمیں تمام چیزوں کی حقیقت بتلا تو جس شخص سے جس شخص کریم کی یہ شان ہو جس شخص کریم کی یہ ہو ان کے متعلق یہ کیسے متصور ہو سکتا ہے کہ انہیں روح کا علم نہ ہو جبکہ یہ مسائل مشہورہ میں سے ہے بلکہ ہمارے نزدیک مختار یہ ہے کہ یہود نے آپ سے روح کے متعلق سوال کیا اور آپ نے ان کو بہترین طریقے سے جواب دیا بارہ اس کی بہت سی اور بھی مطلب جو ہے وہ نکاح ہو سکتے ہیں لیکن اتنی بحث کافی ہے آئس نمبر 86 اور ستاسی میرا رب ارشاد فرماتا ہے اور اگر ہم چاہتے تو یہ وہی جو ہم نے تمہاری طرف کی اسے لے جاتے پھر تم کوئی نہ پاتے کہ تمہارے لیے ہمارے حضور اس پر وقالت کرتا رحمت رب ان فگ لہو کا نہ علئی کا کبیرا بگر تمہارے رب کی رحمت بے شک تم پر اس کا بڑا فضل ہے دیکھیے اس سے پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے لوگوں کو بہت کم علم دیا ہے اور اس آیت میں فرمایا اگر اللہ چاہے تو لوگوں کے دلوں سے اس کم علم کو بھی نکال لے بائیں طور کے دلوں سے اس علم کو مٹا دے اور کتابوں سے بھی اس کو محب کر دے اگرچہ ایسا ہونا عادت کے خلاف ہے لیکن اللہ اس پر قادر ہے پھر فرمایا کہ ما فوا آپ کے رب کی رحمت کے یعنی اس وحی کا سینوں اور صحیفوں میں باقی اور محفوظ رہنا صرف آپ کے رب کی رحمت اور اس کے فضل سے ہی ہو سکتا ہے اور چونکہ قرآن مجید مسلمانوں کے سینوں اور صحیفوں میں محفوظ ہے اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے رب کی رحمت اور اس کا فضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال ہے زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند اشیاء کا ذکر فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب علم چلا جائے گا میں نے کہا یا رسول اللہ علم کیسے چلا جائے گا حالانکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور یوں ہی قیامت تک ہوتا رہے گا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیاد تمہاری ماں تم پر روئے میرا خیال تھا کہ تم مدینے میں سب سے زیادہ سمجھدار شخص ہو کیا یہ یہود اور نصارہ طوریت اور انجیل کو نہیں پڑھتے وہ طوریت اور انجیل پر لکھے ہوئے کے مواقع بالکل عمل نہیں کرتے تو حضرت حضیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسلام کس طرح مٹ جائے گا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں ح کہ یہ معلوم نہیں ہوگا کہ روزہ کیا ہے اور نماز کیا ہے اور قربانی کیا ہے اور صدقہ کیا ہے ایک رات میں کتاب اللہ چلی جائے گی اور زمین میں اس کی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی اور لوگوں کے گروہ باقی رہیں گے بہت بڑھا مرد اور بڑھی عورت یہ کہیں گے ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے پایا لا الہ الا اللہ سو ہم بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو حضرت حذیفہ سے سلا نے کہا کہ لا الہ الا اللہ ان لوگوں کو نجات نہیں دے سکتا جب تک وہ نہ جانتے ہوں کہ نماز کیا ہے روزہ کیا ہے قربانی کیا ہے اور صدقہ کیا ہے حضرت حذیفہ نے اس سے اے کیا سلا نے اپنی بات کو تین بار دوہرایا اور ہر بار حذیفہ نے اس کی بات کو رد فرمایا تیسری بار اس کی طرح متوجہ ہو کر تین بار کہا اے سلا ان کو یہ کلمہ نجات دے دے گا یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے اگر کہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو اس عفایت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے مکے والوں کی ہدایت کے لیے قرآن میں مختلف اسلوب استعمال کیے اور مطلب اللہ نے اپنے پاک کلام میں جو ہے وہ چیلنج فرما دیا لیکن کوئی بھی قرآن کی مثل نہ لا سکا نہ لا سکے گا اب چونکہ یہ آیت اور اس سے ملتی جلتی اور کئی آیتیں ہیں جس میں تقریباً یہی مضمون ہے اور اس سے متعلق کافی تفصیل سے ہم ماضی قریب اور بعید میں گفتگو کر چکے ہیں لہذا اس کی وضاحت کی یا زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ترجمے سے ہی بالکل ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنوں سے متعلق فرما دیا کہ سب مل بھی جائیں تب بھی قرآن کے مثل نہیں لا سکتے تو آیت نمبر نواسی کی تلاوت کرتا ہوں فرمایا گیا کپور اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مسل ترے ترے بیان فرمائی تو اکثر آدمیوں نے نہ مانا مگر نہ شکری کرنا تو اس سایت میں اللہ نے مکے والوں کی ہدایت کے لیے قرآن میں جو اسلوب مختلف استعمال کیے ہیں ان کا ذکر فرمایا یعنی اہل مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ حضور علیہ سلاۃ والسلام نے بنا لیا ہے اللہ نے ان کو چیلنج دیا کہ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم اور جناد مل کر ایسا کلام بنا کر لے آؤ لیکن وہ عاجد رہے پھر فرمایا چلو اس جیسے دس اردیں بنا لاؤ اس سے بھی آجد رہے عاجد رہے پھر فرمایا سورہ بقرہ کی آئس نمبر تیئیس میں کہ اس جیسی ایک سورت کی مشن ہی بنا کر لے آؤں تو وہ اس سے بھی عاجد رہے پھر فرمایا چلو اس, تو اس کی طرح کی ایک آیت کی مشن ہی بنا کر لے آؤ سورہ سور میں فرمایا وہ اس سے بھی عزد رہے اور اس کے باوجود بھی ایمان نہ لائے تو فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں بار بار بتایا کہ جو قومیں ایمان نہیں لائیں اور اپنے کفر پر ڈٹی رہی ان پر طرح طرح کی مصیبتیں اور عذاب آئے اگر اہل مکہ تم بھی اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آئے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا مگر انہوں نے اس نصیحت کو بھی قبول نہ کیا اور اسی طرح اپنے کفر پر جمے رہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بار بار تو پر دلائل قائم کیے شرک کا رد کیا نبوت پر قیامت پر اور مر کر دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل قائم کیے اور اس سلسلے میں منقری نے نبوت اور قیامت کے جو شبہک تھے ان کا رد دلیغ کیا لیکن کفار نے ان دلائل سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا وہ بدستور اپنے انکار اور عناد پر قائم رہے اور اسی طرح شرک اور بت پرستی کرتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے رہے انہیں بہت معجزات دکھائے گئے لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا آیت نمبر ترانوے اور بولے کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بحال ہو تک جن نہ تم نق انہارا یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو پھر تم اس کے اندر بہتی نہر روا کرو اوسما او قبیلا یا تو ہم پر آسمان گرا دو جیسا تم نے کہا ہے ٹکڑے ٹکڑے یا اللہ اور فرشتوں کو او یقون جی یا تمہارے لیے تلائی گر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھ ہر گزی مان گے جب ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم تم فرماؤ پاکی ہے میرے رب تو میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بیجا ہوا اللہ اکبر کبیرہ لکھنی ان چاروں آیتوں میں جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مو جزاد کفار مکہ مانگ رہے ہیں ترجمہ ذرا غور سے سنے میں اکٹھا ترجمہ سناتا ہوں اور بولے کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو پھر تم اس کے اندر بہتی نہریں رواں کرو یا تم ہم پر آسمان گرا دو جیسا تم نے کہا ہے ٹکڑے ٹکڑے یا اللہ اور فرشتوں کو زامن لے آؤ یا تمہارے لیے تلائی گر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھیں تم فرماؤ پاکی ہے میرے رب کو میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا اللہ اکبر طبیرہ تو دیکھیے امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ اتبا بن ربیہ شیبہ بن ربیہ ابو سفیان بن حرب نظر بن الحرارث ابو البختری بن حشام الاسود بن المطلب زموع بن ال بن ال اسود ولید بن مغیرہ ابو جہل بن ہشام عبداللہ بن اوبئی امیہ الاس بن وائل امیہ بن خلف اور دیگر بڑے بڑے کفار قریش غروب آفتاب کے وقت کعبے میں جمع ہوئے پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کسی کو بھیج کر حضور کو بلا لاؤ اور ان سے اس دین کے متعلق بات کرو جس کی وہ دعوت دیتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے کہا تو تمہاری قوم کے بڑے بڑے سردار یہاں موجود ہیں اور اللہ کی قسم ہم تم کو یہ بتا رہے ہیں کہ عرب کے کسی شخص نے اپنی قوم کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا آپ نے اپنی قوم کو نقصان پہنچایا ہے تم نے ان کے باپ دادا کو برا کہا ان کے دین کی مذمت کی ان کے خداؤں کو برا کہا ان کے نوجوانوں کو گمراہ کیا اور جماعت میں تفرقہ ڈالا اور کوئی برائی نہ تھی جو تم نے ہمارے ساتھ نہ کی ہو مگر تم نے یہ سب کچھ مال و دولت کے کی حصول کے لیے کیا ہے تو ہم تمہارے پاس مال و دولت کا ڈھیر لگا دیتے ہیں حتیٰ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے اور اگر تم اس کاروائی سے شرف اور بزرگی چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا سردار مان لیتے ہیں اور اگر تم اس سے ملک اور سلطنت چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں اور اگر کوئی جن تم پر غالب ہو گیا ہے تو ہم مال خرچ کر کے تمہارا علاج کراتے ہیں حتیٰ کہ تم تندرست ہو جاؤ اصطافر اللہ انہوں نے یہ سرکار اسلام سے اس طرح کی بےبودہ گفتگو کی تو رسول پاک صاحب لولاق صاحب محراج پاح کے چہرے والے بد بہا کے چہرے والے ولیل کی زلفوں والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو میں تمہیں جو دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں اس سے میری یہ غرض نہیں ہے کہ تم سے مال حاصل کروں اور نہ میں تم پر بزرگی اور بڑائی چاہتا ہوں اور نہ میں تم پر بادشاہت چاہتا ہوں لیکن اللہ نے مجھے رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے اور مجھ پر کتاب نازل کی ہے اور مجھ کو حکم دیا ہے کہ تم کو خوشخبری دوں اور ڈراؤں پس میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچائے اور تمہاری خیر خواہی کی پس اگر تم نے میرے لائے ہوئے دین کو قبول کر لیا تو وہ تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اور اگر تم نے میرے پیغام کو مسترد کر دیا تو میں اللہ کے حکم کے مطابق صبر کروں گا حتیٰ کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا حکم آ جائے کو فارق خریش نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ سمت اگر آپ ہماری پیشکش کو قبول نہیں کرتے تو سنیں ہمارے شہر سے تنگ اور کوئی شہر نہیں ہے اور نہ ہم سے زیادہ سخت کسی کی معیشت ہے آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سوال کرو جس نے آپ کو بھیجا ہے کہ وہ ان پہاڑوں کو دور دور ہٹا دے جنہوں نے اس شہر کو ہم پر تنگ کیا ہوا ہے اور ہمارے شہر کو وسیع کر دے اور ہمارے لیے ایسے دریا جاری کر دے جیسے ملک شام اور عراق میں और हमारे اور ہمارے مرے ہوئے باپ دادا किसी کسی کو زندہ کر کے ہمارے پاس بھیجے اور تصیب को کو بھیجے کیونکہ وہ سچا آدمی تھا ہم اس سے تمہاری دعوت کے आया پوچھیں گے آیا آپ کی دعوت حق ہے یا باصل ہے اگر انہوں نے تصدیق کر دی اور ہمارے مطالبے کو آپ نے پورا کر دیا تو ہم بھی تصدیق کریں گے اور ہم جان لیں گے کہ اللہ کے نزدیک آپ کا کیا رقبہ ہے اور یہ کہ واقعی اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے تو تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں میں اللہ کے پاس سے تمہارے لیے دین کا پیغام لایا ہوں اور میں نے اپنا پیغام تم کو پہنچا دیا ہے اگر تم نے اس کو قبول کر لیا تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اور اگر تم نے اس کو مسترد کر دیا تو میں اللہ کی تقدیر پر صبر کروں گا حتیٰ کہ میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے لیے یہ مطالبہ نہیں کرتے تو اپنے لیے اپنے رب سے سوال کرو کہ وہ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ بھیجے تو آپ کے دین کی تصدیق کرے اور آپ کی طرف سے ہم کو جواب دے اور آپ اپنے رم سے سوال کریں کہ وہ آپ کو باغات اور محلات بنا دے اور آپ کو سونے اور چاندی کے خزانے دے حتیٰ کہ آپ تلاش معاش سے مستغنی ہو جائیں کیونکہ آپ ہماری طرح بازاروں میں جاتے ہیں ہماری طرح روزی کی تلاش میں رہتے ہیں حتیٰ کہ ہم جان لے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے نزدیک آپ کی بڑی فضیلت ہے تب ان سے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کروں گا اور میں اپنے رب سے اس طرح سے سوال نہیں کروں گا اللہ نے مجھے تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا ہے لیکن اللہ نے مجھے خوشخبری سنانے کے لیے اور عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے اگر تم لوگوں نے میرے پیغام کو قبول کر لیا تو یہ تمہاری دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے اور اگر تم نے اس پیغام کو مسترد کر دیا تو میں اللہ کی تقدیر پر صبر کروں گا حتیٰ کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا حکم آ جائے تو اس طرح مطلب جو ہے وہ مطلب وہ لوگ مع جو ہے وہ طلب کرتے رہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا اکزیت پہنچانا ان کا مقصد تھا یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے جو مع کا مطالبہ کیا کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے پیچھے دٹیل دیا جائے آپ پر فرشت نازر کیے جائیں وغیرہ وغیرہ اور یہ ان کی اللہ سے امتحان لینے کی حکمت سے جہالت تھی کہ اس کے بندے رسولوں کی تصدیق کریں اور دلائل میں غور فکر کر کے ہی ایمان لائیں اور اس وجہ سے ان کو ثواب ملے اور اگر تمام حجابات اٹھا دیے جاتے اور ان کو رسولوں کی بے ست کا بضاحتاً علم ہو جاتا تو پھر ثواب اور عذاب دینے کی حکمت ہی باطل ہو جاتی کیونکہ جس کام میں انسان کے غور فکر کا قصب نہ ہو اس پر اس کو اجر نہیں دیا جاتا اللہ تبار کا نے نبوت و رسالت پر ایسے معجزات اور دلائل فراہم کیے جس میں انسان کے غور و فکر کا دخل ہو اور وہ ان دلائل میں غور و فکر کر کے نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں تاکہ ان کو اجر کا مستحق قرار دیا جائے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں اللہ نے کفار کے فرمائشی معجزات پورے کیے جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے مطالبے پر پتھر کی چٹان سے اونٹنی اور اس کے بچے کو برآمد کیا لیکن ان کی قوم پھر بھی ایمان نہ لائی اور نبی کی تقزیب کی اور وہ اونٹنی جو اللہ کی نشانی تھی اس کی بے حرمتی کی اس کی کونچیں کاٹ ڈالی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا تو جو لوگ فرمائشی معجزات طلب کرتے ہیں وہ معجزاد دیکھ کر بھی اگر وہ ایمان نہ لائیں تو اللہ تبارک و وطالعہ کی جو ہے وہ ترکیب یہ ہے کہ اللہ ان پر عذاب نازل فرماتا ہے اب یہ جو الٹے سیرے جو ہے وہ مطالبے محبوب پاک علیہ السلام سے گفار مکہ کرتے تھے اللہ کو جانتا تھا کہ یہ معجزات اگر ہم محبوب کو عطا فرما بھی دیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور جب ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ ان پر عذاب نازی کر دیا جائے لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اور رحمت کے ہوتے ہوئے چونکہ رحمت نہیں آ سکتی اذاب نہیں آ سکتا اس لیے ان کے یہ مطالبے پورے نہ کیے گئے امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی تھا جلا ارشاد ہُو فرماتا ہے اللہ اکبر وما منع ان ان يؤمنوا ان ابعث اور کس بات سے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا جب ان کے پاس ہدایت آئی مگر اسی نے کہ بولے کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا اللہ اکبر کیسی बात بات इस اس عالت مقدسہ میں جو ہے جو فرمایا گیا ہے اور کفار مکہ کی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ کس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا جب ان کے پاس ہدایت آئی مگر اسی نے کہ بولے کیا بولے کہ اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا دی تو دیکھیں رسولوں کو بشر ہی جانتے رہے اور ان کے منصب نبوت اور اللہ کے عطا فرمائے ہوئے کمالات کے مقر اور معترف نہ ہوئے یہی ان کے کفر کی اصل تھی اور اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا اس پر اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ حبیب ان سے فرما دیجئے تم فرماؤ اگر زمین میں فرشتے ہوتے چین سے چلتے تو ان پر ہم رسول بھی فرشتہ اتارتے کیا بات ہے اللہ کا نفیل اربی ملائی کا تم یم شونا متمعینا منت سما مل رسولہ تم فرماؤ چین, چین سے چلتے تو ان پر ہم رسول بھی فرشتے اتارتے لیکن اللہ نے چونکہ جو ہے وہ انسانوں سے دنیا کو جو ہے وہ آباد فرمایا ہے لہذا اللہ تبارک و مطالعہ نے بشری لبادے میں ہی اپنے رسولوں کو بھیجا تو رسول پاک علیہ السلام کا بشر ہونا بھی ایک ماڑی قسل مسئلہ ہے اور اس میں بہت تفرید کی گئی ہے تو بعض لوگ جو ہے وہ اس میں غلو کرتے ہیں آپ علیہ السلام کو صرف نور محض مانتے ہیں اور بشر ہونے کا انکار کرتے ہیں بعض اس مسئلے میں تفرید کرتے ہیں اور آپ کو اپنے سے اپنے جیسا بشر محض اللہ کہتے ہیں اور تحقیق یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں ضرور ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی وقف میں آپ کا کوئی مماثل نہیں ہے تیرے جیا کوئی نہیں کوئی نہیں جو سرکار ہے صلاح وسلام جیسا ہو سبحان اللہ عقیدے کی بات یہ ہے مفتی امجد علی اعظم صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ نے ہدایت کے لیے وہی بھیجی ہو اور رسول بشر کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ ملائکہ بھی رسول ہیں انبیاء سب بشر تھے اور مرد اور مرد نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت اور علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمٰ لکھتے ہیں کہ انبیاء وہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے یہ وحی کبھی فرشتے کی معرفت آتی ہے کبھی بے واسطہ اعلی حضرت عضرت رحمتہ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا یہ زید کا قول ہے کہ حضور علیہ السلام ہماری مثل ایک بشر تھے کیونکہ قرآن عظیم میں ارشاد ہے کل ان نما انا بشرسم اور خسائ سے بشریت میں حضور علیہ السلام بھی بلا شبہ موجود تھے کیا کھانا پینا جینا کرنا بیٹا ہونا باپ ہونا کفو ہونا سونا وغیرہ امور خاص بشریت سے نہیں ہے جو حضور علیہ السلام میں موجود تھے اگر کوئی بشریت کی بنا پر حضور سے مساوات کا دعویٰ کرنے لگے تو یہ نالائک حرکت ہے جیسا کہ عارف استعمیر سے منقول ہے کہ میرا جنڈا حضور علیہ السلام کے جنڈے سے بلند ہے تو اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ مستقی کو تاجیل اور فقیر 32 روز سے علیل یعنی اعلی حضرت 32 دنوں سے بیمار تھے اور مسئلہ ظاہر و بین غیر محتاج دلیل لہذا صرف ان اجمالی کلمات پر اختصار ہوتا ہے یعنی فرما رہے ہیں کہ میں مختصر طور پر عرض کرتا ہوں کیونکہ بتیس دنوں سے بیمار ہوں عمر کا قول مسلمانوں کا قول ہے اور زید نے وہی کہا جو کافر کہتے ہیں کافر بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں اس طرح کی بلکہ زید مدی اسلام کا قول ان کافروں کے قول سے بڑعید تر ہے وہ جو انبیاء علیہ السلام کو اپنا سا بشر مانتے تھے اس لیے کہ ان کی رسالت کے منکر تھے تم تو نہیں مگر ہماری مثل بشر اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا تم نرا جھوٹ کہتے ہو تو واقعی جب ان خبصا کے نزدیک وحی نبوت باطل تھی تو انہیں اپنی سی بشریت کے کی سوا کیا نظر آتا لیکن ان سے زیادہ دل کے اندے وہ کہ وہی و نبوت کا اقرار کریں اور پھر انہیں اپنے جیسا بشر جانیں زید کو کل انما انا بشرمسل حکم سوجا اور یوں ہی الا نہ سوجا جو غیر متنعی فرق کو ظاہر کرتا ہے زید نے اتنا ہی ٹکڑا لیا جو قاطر لیتے تھے انبیاء علیہ السلام کی بشریت زبرائیل کی ملکیت سے اعلیٰ ہے وہ ظاہری صورت میں ظاہر بینوں کی آنکھوں میں بشریت رکھتے ہیں جس سے مقصود خلق کا ان سے انس حاصل کرنا اور ان سے فیض پانا ہے اور اگر ہم فرشتے کو رسول کر کے بیچتے تو ضرور سے مرد ہی اس شکل میں بیچتے اور ضرور انہیں اسی میں شبہ میں رکھتے جس دھوکے میں اب ہیں تو اس فائد سے ظاہر ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی ظاہری صورت دے کر انہیں اوروں کی مثل بشر سمجھنا ان کی بشریت کو اپنا سا جاننا ظاہربینوں کا رباطینوں کا دھوکہ ہے شیطان کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ان کا کھانا پینا یہ افعال بشری ہیں اس لیے نہیں کہ وہ ان کے محتاج ہیں ان کے یہ افعال بھی اقامت سنت و تعلیم امت کے لیے تھے کہ ہر بات میں طریقہ محمودہ لوگوں کو عملی طور سے دکھائیں سکھائیں اللہ اکبر جیسا کہ حدیث میں ہے سرکار فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں بلایا جاتا ہوں تاکہ حالت سہز میں امت کو طریقہ سنت معلوم ہو جائے سبحان اللہ تو یہ اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا قلم کیا بات ہے وزیرے کی اور جس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ اس سے متعلق ارشاد فرمایا کیا بات آئٹ نمبر چورانوے پچانوے اور چھیانوے ہے رسولہ اور کس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا جب ان کے پاس ہدایت آئی مگر اسی ہے کہ بولے کہ اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا قل لو کان فیل ارض ملائکۃ تم يمشن متما انی لنزلنا علیہم من السماء ملکر رسول تم فرماؤ اگر زمین میں فرشتے ہوتے چین سے چلتے تو ان پر ہم رسول بھی فرشتے اتارتے القف باللہ شیدا بینی وبینکم انه کان بعباده خبیرا بصیرا تم فرماؤ اللہ بس ہے گواہ میرے تمہارے درمیان تو اس سے پہلے آئے میں اللہ نے کفار کا یہ شبہ ذکر فرمایا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کوئی فرشتہ آیا تو وہ آپ کو نبی مان لیں گے تو اللہ تعالی نے جواب دیا کہ فرشتوں کو نبی ماننا بھی اس پر موقوف ہے کہ وہ کوئی معجوزہ دکھائیں تو اول آخر حجت موجو ہے تو جب حضور علیہ السلام نے اپنی نبوت پر معجزہ پیش کر دیا تو تم ان کو نبی کیوں نہیں مانتے چنا چی آیت نمبر ستانوے ہے ارشاد فرمایا گیا ومن اور جسے اللہ رہ دے وہی رہ پر ہے اور جسے گمراہ کرے تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی حمایت والے نہ پاؤ گے اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے اندے اور گونگے اور بہرے ان کا ٹھکانا جہنم ہے جب کبھی بجنے پر آئے گی ہم اسے اور بڑھکا دیں گے اللہ اکبر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے نبی قیامت کے دن خاصر الٹا کیسے چلے گا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس ذات نے اس کو دنیا میں پیروں سے چلایا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ قیامت کے دن اس کو سر کے بل چلائے فتح نے کہا کیوں نہیں ہمارے رب کی عزت کی قسم سبحان اللہ کیا جواب دیا ہے میرے میرا علیہ السلام نے ڈی سی صاحب نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کافر اندے گنگے اور بہرے ہوں گے حالانکہ قرآن کی دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ وہ قیامت کے دن دیکھتے بولتے اور سنتے ہوں گے جیسا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر ترپن میں آپ سنیں گے کہ مجرمین دوزت کو دیکھیں گے تو وہ یہ گمان کریں گے کہ وہ اس میں جھومکے جانے والے ہیں اور وہ اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے تو اس سے مراد کیا ہے مانا یہ ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اندھا ہونے کا معنی ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھیں گے جس سے ان کو خوشی ہو اور بہرے ہوں گے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں سنیں گے جس سے ان کو خوشی ہو اور وہ گونگے ہوں گے معنی یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے انہیں خوشی ہو اللہ اکبر آئے سمبر اٹھانوے اور ننانوے میرا نبی شاخ فرما رہا ہے والي ك جزاءهم بانهم كفروا باياتنا وقالوا ا اذا كنا عظاما ورفا ورفات ام اننا لمبعوثون خلقا جديدا یہ <سلام> ان کی سزا ہے اس پر کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا اور بولے کیا جب ہم ہڈیاں اور رزا رزا ہو جائیں گے تو کیا سچ ہے ہم نئے بن کر اٹھائے جائیں گے اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان لوگوں کی مثل بنا سکتا ہے اور اس نے ان کے لیے ایک میاد ٹھہرا رکھی ہے جس میں کچھ شبہ نہیں ظالم نہیں مانتے بے ناشکری کیے ان دونوں آیتوں میں جو ہے اللہ تبارک و مطالعہ نے حشر و نشر کے منکرین کے شبے کا جواب دیا اور اس سے متعلق کئی مرتبہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد ہمارا جسم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا ہڈیاں بوسیدہ ہو کر گل جائیں گی ریزا ریزا ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ تو ایک دوسرے سے یہ کس طرح الگ الگ ہو جائیں گے تو اللہ نے جواب دیا کہ اللہ جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے اور عدم محض سے ان کو وجود میں لا چکا ہے تو اس کے لیے ان کی نسل کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے کیا مشکل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ پیدا فرمائے جب ایک دفعہ پیدا فرما چکا ہے آئے نمبر سو او ان تم تم لیکن اشیت الفاق الانسان قطورا تم فرماؤ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو انہیں بھی روک رکھتے اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جائیں اور آدمی بڑا کنجوس ہے اللہ اکبر کبھی یہاں پر جو ارشاد فرمایا گیا یعنی اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اگر تم مالک ہوتے یہاں پر شرف ان کی لالچ کا معاملہ بیان فرمایا ہے کفار مکہ نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ علیہ السلام پر ہر کی زیمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ نکال دیں تو انہوں نے اپنے شہروں میں دریاؤں اور چشموں کا مطالبہ اس لیے کیا تھا تاکہ ان کی اموال زیادہ اور ان کی معیشت ان پر وسیع ہو جائے تو اللہ نے فرمایا کہ زمین کی پیداوار کا ان پر زیادہ ہو جانا اتنی بڑی چیز نہیں ہے اگر وہ بالفرض اللہ کے تمام خزانوں کے بھی مالک ہو جائیں پھر بھی ان کی حرص اور ان کا بخل کم نہیں ہوگا اللہ کے فضل کے خزانے اور اس کی رحمتیں غیر متنعی ہی ہیں بالفرض اگر وہ ان سب کے مالک ہو جائیں تب بھی ان کی تمغ ختم نہیں ہوگی اور نہ ان کا بخل ختم ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عناہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر ابن آدم کے لیے مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کو تلاش کرے گا اور ابن آدم کے پیٹ کو صرف مٹی بھی بھر سکتی ہے اور جو شخص توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا آیت نمبر 101 اور 102, 103 اور 104 چار چار آیتیں تلاوت کر رہا ہوں میرا نب ارشاد فرماتا ہے قَدْ تِسْعَ فَقَالَ لَهُ <مَفْحُورًا> اور بے شک ہم نے موسا کو نو روشن نشانیاں دیں تو بنی اسرائیل سے پوچھو جب وہ ان کے پاس آیا تو اس سے پھر نے کہا اے موسا میرے خیال میں تو تم پر جادو ہوا کہا یقیناً تو خوب جانتا ہے کہ انہیں نہ اتارا مگر آسمانوں اور زمینوں کے مالک نے دل کی آنکھیں کھولنے والیاں اور میرے گما میں تو اے فرعون تو ضرور حالات ہونے والا ہے أَن مِنَ الْأَرْضِ جميعًا تو اس نے چاہا کہ ان کو زمین سے نکال دے تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو سب کو ڈبو دیا وَقُلْنَا اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا اس زمین میں بسو پھر جب آخرت ہم کو لپیٹ لے آئیں گے یہ چار آیتیں ہیں جن کی ہم نے تلاوت کی ہیں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مصعلیہ علیہ و السلام کو نو آیات یعنی معجزات عطا فرمائے ہیں اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جن نو معجزات کا ذکر ہے وہ مراد یہ مع ہیں ہیں ید یدہ کبتوں پر تحت سمندر کو چیرنا کبتیوں پر طوفان بیچنا ان پر کڈیاں بیچنا ان پر جوئیں بیچنا ان پر مینڈک بیچنا ان پر خون بیچنا تو یہ مطلب نو معجزات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں آیت نمبر 101 میں فرمایا تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے تو اس سوال کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بنی اسرائیل سے سوال کر کے ان سے کسی چیز کا علم حاصل کریں بلکہ مقصود یہ ہے کہ علماء یہود اور ان کے عوام پر ظاہر کیا جائے کہ رسول پاک علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا ہے وہ صحیح ہے اور صداقت پر مبری ہے اور دوسری توجہ جی یہ ہے کہ آپ بنی اسرائیل سے سوال کیجیے کہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں اور اعمال سارہ کریں اور آپ کے ساتھ تعاون کریں اور تیسری توجیع یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جو منی اسرائیل موجود ہیں یہ انہی کی اولاد ہیں جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور وہ ان واقعات کو مانتے تھے اور ان کی تصدیق کرتے تھے جو حضرت مس علیہ السلام کو فراہون کے ساتھ پیش آئے تھے تو فراہون نے حضرت موسی علیہ السلام سے کہا میرا گمان ہے کہ آپ مشہور ہیں یعنی انصاہر ہیں یا اس کا مطلب تھا کہ لوگوں نے آپ پر سحر کر کے آپ کی عقل کو معاز اللہ ظاہر کر دیا ہے تو حضرت موس علیہ السلام کے معجزات سے متعلق فرمایا بھی یہ بصیرت افروز ہے کیونکہ معجزہ اس خلاف عادت کو کہتے ہیں جس کو نبی کی تصدیق کے لیے ظاہر کیا جائے تو ظاہر ہے کہ جب پھر کے کہا کہ ہے موسا میں تم کو مشہور گمان کرتا ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر میں تم کو مسبور گمان کرتا ہوں صبور کا معنی ہلاکت ہے تو حضرت موس علیہ السلام کو علم تھا کہ فرعون ہلاک ہو جائے گا اور پھر فرمایا کہ جب آخرت کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم تم سب کو سمیٹ لائیں گے اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا فرعونیوں کو آیت نمبر 105 سے 109 تک تلاوت کر رہا ہوں ارشاد خدا بندی ہے وہ بالحق کی انزل نہ ہوں وہ بالحقی نزل وما ارسل کا اللہ مبشرم اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق ہی کے لیے اترا اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سنا تھا وہ قرآن فرق نہ اور قرآن ہم نے جدا جدا کر کے اتارا کہ تم اسے لوگوں پر ٹہر ٹہر کر پڑو اور ہم نے اسے بتدریج رہ, رہ کر اتارا تم فرماؤ کہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ بے شک وہ جنہیں اس کے اترنے سے پہلے علم ملا جب ان پر بڑا جاتا ہے تھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں پاکی ہے ہمارے رب کو بے شک ہمارے رب کا ماہدہ پورا ہونا تھا اور تھوڑی کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے اور یہ قرآن ان کے دل کا جھکنا بڑھاتا ہے پہلی بات سن لیں کہ یہ جو آئے ابھی آپ میں سے جس جس نے سنی ہے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا تو جیسے جیسے قرآن کی تفسیر میں آیات سجدہ آ رہی ہیں تو میں آپ تمام کو بتاتا جا رہا ہوں تو ابھی بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ کا وضو ہو تو سجدہ تلاوت فرما لیں اور چاہیں تو درس کے بعد فرما لیں وزو نہیں بھی ہے تو درس کے بعد بھلے وضو کر لیجئے گا اور سجدہ تلاوت کر لیجئے گا کیونکہ سجدۂ تلاوت واجب ہے ٹھیک ہے تو یہ تیسری یا چوتھی مطلب سجدۂ تلاوت ہے جو ابھی تک درس میں آپ سنتے آ رہے ہیں تو جیسے جیسے آیت سے آتی ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دیکھیے اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ اگر تمام انس اور جن مل کر قرآن کی نظیر لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے تو معلوم ہوا کہ قرآن معجزہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس معجوزے کے ہوتے ہوئے کفار کے فرمائشی معجزہ دکھانے کی ضرورت نہیں اور اب اللہ قیامت اب, اب اللہ قرآن کی مزید حقانیت واضح کرنے کے لیے ان آیات میں فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کرنے کی وجہ کیا ہے کہ حق اس چیز کو کہتے ہیں جو ثابت ہو اور زائل نہ ہو سکے کیونکہ جو چیز زائل ہو وہ زائل ہو جاتی ہے اور قرآن جن امور کے بیان پر مشتمل ہے وہ زائل نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن اللہ کی توحید اور اس کی صفات کے بیان پر مشتمل ہے جس میں ملائکہ کا ذکر ہے اور امبیا علیہم السلاۃ وسلام کی نبوت پر دلائل ہیں قیامت اور حشر نشر کا ذکر ہے اور ان میں سے کوئی چیز زوال پذیر نہیں ہے اس میں شریعت اسلامیہ کا ذکر ہے جن کے احکام نا قابل تنسیخ ہے اور خود یہ کتاب لاسانی ہے اللہ اس کی حفاظت کا ضامن ہے اس کتاب میں کمی یا زیادتی یا تحریف یا تنسیخ نہیں ہو سکتی نہ اس کتاب کی کوئی مثال لا کر اس سے محاوضہ کیا جا سکتا ہے تو پھر فرمایا کہ ہم نے آپ کو بشارت دینے والا عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا تو اس ارشاد میں ان کی اس جواب ہے کہ وہ آپ سے فرمائشی معجوز طلب کرتے تھے تو بتایا کہ یہ جوہلا اور منکرین کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طری کے معجزات طلب کرتے ہیں اگر یہ جوہلا آپ کے دین کو قبول کر لیں تو فبیحا ورنہ ان کے کفر پر جمے رہنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ہم نے تو آپ علیہ السلام کو صرف اشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تو اللہ تبارک و وطالعہ نے اپنے محبوب علیہ صلاط والسلام کو جو ہے وہ تسلی دی اور ان آیات میں جو آپ نے یہ ترجمہ بھی سنا ہے نا کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا تو اس سے مراد ہے کہ حسب موقع نازل کیا یعنی جہاں جس آیت کی ضرورت یا کوئی واقعہ ہوتا ہے اس سے متعلق آیتیں یا صورتیں اللہ تبارک و وطالعہ جو ہے وہ نازل فرماتا آیت نمبر 110 سو دس الید اللہ اوید الرحمان ایاماً ایام ما الاسماء ولا تجھر ولا تخافت بس کا ولافا غالی سبیلا تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر جو کہہ کے پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں اور اپنی نواز نہ بہت آواز سے پڑھو نہ بالکل آہستہ اور ان دونوں کے بیچ میں راستہ چاہو تو دیکھیے شان نزول کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ایک شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ کیا اور اپنے سجدے میں یا اللہ یا رحمان فرماتے رہے ابو جہل نے سنا تو کہنے لگا کہ حضور ہمیں تو کئی معبودوں کے پوجنے سے منع کرتے ہیں اور اپنے آپ جو ہے وہ خود جو ہے وہ دو کو پکارتے ہیں اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور رحمان کو بھی پکارتے ہیں یعنی وہ خبیز کہنے لگا کہ یہ الگ الگ ہیں تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اللہ اور رحمان دو نام ایک ہی معبود برحق کے ہیں خاص کسی نام سے پکارو یعنی کوئی بھی اچھا نام ہے جتنے بھی اچھے نام ہیں سب اللہ کے ہیں تو فرمایا کو اللہ اویز الرحمان تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں اور اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ بالکل اور ان دونوں کے بیچ میں راستہ چاہو یعنی متوسط آواز سے پڑھو جس سے مقتدی آسانی سن لے اور رسول پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ میں جب اپنے اصحاب کی امامت فرماتے تو بلند بلندواز سے فرماتے مشرقین سنتے تو قرآن پاک اور اس کے نازل فرمانے والے کو اور جن پر نازل کیا ہوا ان سب کو معاذ اللہ گالیاں دیتے اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو امید ہے انشاءاللہ شاء آپ سمجھ گئے ہوں گے آخری آیت مقدسہ آج کے درف قرآن کی اور سورہ بنی اسرائیل کی بھی آخری آیت وَقَ... وَقَبْ تَكْبِيرًا اور یوں کہو سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں اور کمزوری سے کوئی اس کا حمایتی نہیں اور اس کی بڑائی بولنے تقبیر کہو تو اس میں فرمایا گیا کہ سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا یعنی جیسا کہ یہود و نسارہ کہتے تھے کہ فلاں اللہ نبی اللہ کے بیٹے ہیں اور فرمایا کہ بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں جیسا کہ مشرقین کہتے ہیں فرمایا کہ کمزوری سے کوئی اس کا حمایتی نہیں یعنی وہ کمزور نہیں اور اس کو کسی حمایتی اور مددگار کی حاجت نہیں ہے اور فرمایا اس کی بڑھائی بولنے کو تکمیر کہو تو, تو حدیث میں ہے کہ روزہ قیامت جنت کی طرف سب سے پہلے وہی لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے ہیں اور ایک اور حدیث میں ہے کہ بہترین دعا الحمدللہ اور بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے اللہ کے نزدیک چار کلمے بہت پیارے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ تو اس آیت کا نام آیت العز ہے بنی عبد المطریف کے بچے جب بولنا شروع کرتے تھے تو ان کو سب سے پہلے یہی آیت الحمدللہ لہٰذی سکھائی جاتی تھی سبحان اللہ تو اپنے بچوں کو سب سے پہلے کلمہ سکھائیں اللہ کا نام سکھائیں اور مطلب اللہ تبارک و تعالی کے اسما سکھائیں محبوب علیہ السلام کی محبت کا درس دیں باقی چیزیں تو وہ سیکھ ہی لیں گے اللہ تعالیٰ اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ کے فضل سے الحمدللہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل سے متعلق بھی درس کو مکمل کیا ہے الحمدللہ اب جو ہے جس سورہ پاک کا آغاز ہم نے کل سے کرنا ہے تو وہ سورہ کحف ہے سورہ کحف شریف قرآن کریم کی اٹھارہویں سورت ہے اور سورہ کہف شریف جو ہے اس میں ایک سو دس تو سورہ بنی سرائیل کی ایک سو گیارہ تھی تو سورہ صاحب کی ایک سو دس تو انشاءاللہ پانچ چھ دن تقریباً اس سے متعلق بھی درس جو ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ترجمہ و تفسیر قرآن مکمل کر سکیں اور اخلاص کے ساتھ آمین آمین آمین اللہ آمین ثم آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین تو کوئی بھائی تشریف لیا اور ناق شریف پلے فرما دیں کوئی بھائی کرم فرمائیں ہینڈ ریز فرمائیں اور ناک شریف پلے فرما دیں جی تشریف لے دل میں مدینہ